اب آپ اس مبارک سلسلے کا بیسواں ہلکا سماج فرمائے فوراً بھاگ گئے اور جو مسلمان تھے بےچارے ضعیف اور کمزور دل وہ بھی بھاگ گئے حضور جب صبح کو اٹھے تو تین ہزار میں باقی تین سو آدمی ساتھ باقی سب چلے چلتے کہا جی ہم تو نہیں لڑ سکتے دس ہزار سے کون لڑے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرنے جاتے ہیں ادھر ابو سفیان نے اب تیاری کی کہ بھئی ہم اپنے دونوں ہی طرف سے جو ہے ہم حملہ اسی اسنا میں یہودیوں نے بنی قریضا والوں نے کچھ اپنے جواسیس بھیجے کہ بھئی مدینہ منڈورا میں داخل ہو کر پہلے یہ تو پتا کرو کہ مسلمانوں کے بچے عورتیں وہ کہاں ہیں حال میں ہیں تاکہ آج کل مسلمان بڑی قسم پرسی میں ہیں تو کیوں نہ ہو کہ ہم رات کو حملہ کریں اور پہلے ہم بچوں کو بھی قبضے میں لے لیں اور مدینہ شہر پہ بھی قبضہ کر لیں تو ان کے تین جاسوس آئے تو دو ابھی دور تھے لیکن ایک جاسوس جو ہے وہ طریقے سے چلتا چلتا چلتا چلتا اس حویلی کے قریب آ گیا جس میں سارے مسلمانوں کی خواتین عورتیں بچے سب بی, بی صفیہ احمد رسول اللہ یہ بی, بی بی صفیہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد حفیح تو انہوں نے جب دیکھا تو حضرت حسان ابن ثابت جو حضور کے شاعر تھے اس وقت ان کی عمر ساٹھ سال انہوں نے حسان ابن ثابت سے کہا کہ حسان یہ جو بندہ اس طرف سے آ رہا ہے اس کو میں نے نظر رکھی ہوئی ہے یہ کو دشمنوں کا جاسوس معلوم ہوتا ہے اور اگر یہ خبر لے کر واپس چلا گیا تو یہ حصہ بھی مدینے کا خالی ہو جائے گا اور حضور کے لیے ایک اور پریشانی کا سبب بن جائے گا کہ اب عورتیں اور بچے اکیلے تو تم مہربانی کرو یہ لکڑی پکڑو اور یہ جب گلی سے گزرے نا تو اس کو ڈنڈا مارو مارو اس تاکہ ان کا جاسوس اگر مر گیا نا تو وہ ڈر جائیں کہیں گے نہیں مسلمانوں کے بچے اکیلے نہیں ہیں وہاں اس کا مطلب ہے کوئی لوگ ہیں حضرت احسان نے کہا نے کہا میں تو شیر کہنا جانتا ہوں میں ڈنڈے شنڈے نہیں مار میں تو کمزور آدمی ہوں اسی لیے تو عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوں بہادر ہوتا ادھر حضور کے ساتھ نہ جاتا نہیں اگر لڑائی لڑنے والا اتنا بہادر بندہ ہوتا تو میں پھر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوتا خندق پہ یا میں یہاں عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو بی بی صفیہ نے کہا کہ اچھا ادھر ہٹ جاؤ تو بی بی صفیہ نے اپنے دوپٹے کو اور اپنی چادر کو کمر میں کسا اور ڈنڈا لے کے کھڑی ہوئی اور جب وہ گزرا تو بس ایک ہی ضرب ماری وہ تو اسی وقت ختم تو سب سے پہلے یعنی مومنوں میں سے مدینہ منورہ کی اس غزوہ احزاب میں عورتوں میں سے سب سے پہلے لڑائی لڑنے والی بی, بی صفیہ ہے جو خوفیا رسول اور یہ عبداللہ زبیر کی والد چھوٹی عورت تو نہیں یہ اتنے بڑے گردے والی عورت تھی تو اس نے جناب جب اس دشمن کو مار دیا تو باقی عورتیں بھی تیار ہوں گی انہوں نے کہا بھی صفیہ نے بہادری دکھائی ہے تو ہم کیوں نہ دکھایا انہوں نے انہیں کہا ٹھیک ہے جی سب عورتیں تیار ہو گئی ہیں دس دس کی ٹولیاں بنا کے قلعے بنا کے اس قلعے پر پہرا کوئی بھی دشمن ہم یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے حضور کو تو پریشان نہ ہونے دینا اب یہودیوں کو خبر ملی کہ ہمارے جاسوس مر گئے کافی متی نہیں منڈاورہ میں اگر انہوں نے جاسوس مار دی اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی ٹھیک ٹھاک ان کا انتظام ادھر سے تو حملہ نہ کرو مشرقی مکہ کے بہت بڑے بڑے جو بہادر لوگ تھے وہ اس سے انہوں نے کہا ابو سفیان دیکھو باز ہم یہ خندق آج عبور کرتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے یہ کیا ہے کہ اتنے دن سے ہم انتظار میں یہاں پڑے ہوئے ہیں ادھر کبھی یہودی کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں کبھی کہتے ہیں ٹھہر جاؤ کبھی کہتے ہیں صبر کرو کبھی کہتے ہیں چھ ہم کل حملہ کریں گے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا آج ہم نے خندق عبور کرنی ہے جو ہو سو ہو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ان میں سب سے بڑا بہادر تھا امر ابن ود بہت بڑا اسی سال اس کی عمر تھی لیکن وہ اتنا بڑا جنگجو تھا کہ اسے یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں شکست یاد ہو اور اس کے سامنے آنے سے بڑے بڑے بہادر جو تھے وہ کترا تھا امر ابن ود اور اکرمہ ابھی جہل اور نوفل ابن زبیر یہ تین آدمی جو تھے ان کے پاس چونکہ عرب کے اصیل گھوڑے تھے بڑے نسل والے گھوڑے تھے یہ سردار لوگ تھے گھوڑے اور اونٹ تو پھر یہ رکھتے تھے نا چن چن کر ابھی جہل کی جو اونٹنی تھی آپ حیران ہوں گے اس زمانے ابو جہل کی اونٹنی جب ابو جہل مارا گیا نا وہ مارے گنیمت میں آئی پھر حضور کے پاس آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ مکے پہ آئے تو مکے والے نے کہا کہ اس ایک اونٹنی کے بدلے ہم سے سو اونٹنی لے لیں حضور بھی حربانی کرے ایک اونٹنی آپ ہمیں دے دیں ہم سے سو اونٹنی لے لیں آپ کہا کہ نہیں میں تو نیت کر چکا ہوں گی یہ ذبے ہوگی بھی اب یہ تو قربان نے کہا حضور سو اونٹے کر دیں ایک اونٹنی تو چھوڑ دیں کسی کو زبے ہو اس طرح ان کے پاس گھوڑے اور اونٹ تھے تو ان تینوں نے کیا کیا کہ اپنے دور سے جا کر گھوڑے دوڑائے اور گھوڑوں نے جناب چھلانگ لگائی اور خندہ قبور کر گئے اب خندہ قبور کرنے کے بعد جب آ گئے تم نے کہا مسلمانوں کو کوئی ہے تو میں ہمارا مقابلہ کرنے والا میدان میں نکلا لڑائی تو بعد میں ہوگی نا پہلے مبارزت ہوتی تھی کہ ایک ایک آدمی برابر پہ لڑتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کون پہلے عمر امربن ود نکلا عمر ابن ود کے مقابلے پہ کون جاتا ہے تو سب صحابہ وہ تین وہ سے کوئی ہمت نہ کر سک اتنا روپتا اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فازن لی فاضل نے فرمایا اجلس بیٹھ گیا تملی بیٹھ گئے اور دوبارہ للکارا کسی مسلمان نے جواب نہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کھڑے ہو گیا نے کہا اللہ فاضل لی ہے نا وہ قوتل ہو اسلام کا دشمن ہمیں للکار رہا ہے سب لوگ ڈر رہے ہیں کہ وہ بڑا جنگجو ہے بڑا بہادر ہے کیا ہو گیا سے دفعہ جب اس نے للکارا کہ اچھا مسلمانوں میں میرے مقابلے پہ آنے والا اب کوئی بھی نہیں حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے نے کہا فاضل لی ہے اس کو آپ نے فرمایا اجازت ہے مقابلہ کرو اب ستارہ سال کی عمر حضرت علی کی اور سامنے اتنا بڑا جہاندیدہ آدمی اور حضرت علی پیدل چل کے آ رہے ہیں وہ تو گھوڑے پہ ہے جب حضرت علی پیدل آئے تو اس نے کہا کہ دیکھو علی تم بھی ابھی طالب کے بیٹے ہو اور جانتے ہو کہ میں عمر ابن ود ہوں تم میری شجاعت کو جانتے ہو لیکن میں جانتا ہوں تم ایک بڑے اچھے خاندان کے بیٹے ہو اور تم ابھی بچے ہو تمہارا میرا مقابلہ کیا ہے تم واپس جاؤ کسی بوڑھے آدمی کو جو کھا پی چکا ہو اس کو میرے مقابلے پہ بھیجو تم بچے ہو جوان ہو میں نہیں چاہتا کہ تم پہلی پہلی دفعہ میری تلوار کی زد میں آ جاؤ تم جا کے کسی بوڑھے بندے کو بھیجو حضرت نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو تمہاری شجاعت کے اگر دنیا میں چرچے ہیں تو سمتنی امی ہے میری ماں نے بھی تو میرا نام شیر رکھا تھا نا تو کیا ہے میں اگر چھوٹا ہوں تو کیا ہو گیا تو عمر اپنے بت دیکھے اس کا اتنا قیمتی گھوڑا تھا اترا اور غصے میں اپنے گھوڑے پہ تلوار ماری تو گھوڑا دو ٹکڑے ہوئی. ایک بچے کے سامنے میں گھوڑے پہ جڑوں اور وہ پیدل لڑے میرے ساتھ یہ تو میرے لیے ضلعت ہے موت ہے کہ میں سوار ہوں اور ایک بچہ مجھے جس سڑک پہ کھڑا چیلنج کرا اسی غصے میں آ کر اس نے اپنے گھوڑے کو اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کی زین کو کاٹتے ہوئے گھوڑا دو ٹکڑے ہو کے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کے بعد وہ دوڑا اور پوری قوت کے ساتھ سیدنا علی پہ حملہ کیا کیونکہ حضرت علی خفیف آدمی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جھول دے گئے وہ اپنی, اپنی قوت میں گرا اور حضرت علی نے ٹکڑے جب وہ گرا اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر یا اللہ پہلی ابتدا تو خیر سے ہو گئی نا اب وہ جناب اب دوڑنے لگے واپس جانے کے لیے تو حضرت زبیر ابن عوبام نے آ کے نوفل جب جانے لگا تو اس کا گھوڑا پار نہ جا سکا خندم کا گرا تو اس نے تلوار ماری تو گھوڑا بھی اور نوفل دونوں جو تھے دو ٹکڑے زبیر کی تو تلوار تھی اکرما بھا کیا اچھا خدا کی شاہ نے اس کے مقدر میں یہ لکھا حالانکہ سب سے بڑا بادی تھا لیکن اللہ نے اس کو بچانا ہوگا نا اسلام جلانا تھا یہ خندماں میں اس خندماں جو ہے مکہ میں چھ بے ابی طالب کے ساتھ یہ یہاں سے بھی بھاگ گیا تھا اور پھر آ کے اسلام لایا اور پھر یہ اس مقام کا بہادر تھا کہ حضرت خالد کے بعد اگر کسی کا نمبر تھا تو ایک رما تھا بتلون میں الاسلام جب ان کے تین آدمی مرے تو ابو سفیان کھول گیا انہوں نے کہا ہمارا تو بہت نقصان ہوگا ہم تو بالکل دلیلوں ہو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کبھی لے کر چار ہزار آدمی تھا ان کے آدمیوں کو بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتے تمہارے ساتھ بات کر گطفان نے اپنے آدمی بھیجے وہ نہ تم نے حسن کو بھیجا وہ چپ جب کے چھپاتے حضور کی خدمت میں جی فرمائے کیا بات تو فرمایا دیکھو بنو گطفان تمہاری ہماری تو کو لڑائی تم تو قریش سے پیسے لینے کے لیے ہمارے غنیمت کی لالچ میں ہم سے لڑنے آئے ہوئے ہو ورنہ تمہارا ہمارا کیا جھگڑا ہے تو ایسا کرو کہ اگر میں انسار سے بات کرتا ہوں اگر انسانسار مان جائیں تو تم ایسا ایسو کہ بھی ایک تہائی جو مدینے میں کھجوروں کا پھل آئے گا ہم ایک بٹا تین حصہ جو ہے وہ آپ کے قبیلے کو دیں گے لیکن تم واپس لڑو گے کہا جی نہیں ایک بٹا تین تو بہت تھوڑا ہے آپ نے فرمایا کہ اچھا ہم آپ کو آدھا دے دیں لیکن شرط یہ ہے کہ اگر انصار مان گئے کیونکہ باغ تو ان کے ان کا جی آدھا بھی تھوڑا ہے اگر ہمیں سارا پھل دے دیں جو اس سال اترے تو میں اپنے چار ہزار بندے کو لے کر کل واپس چلوں یہ میرا آپ کا معاہدہ ہم تو لڑنے آئے تھے اپنے فائدے کے لیے جب ہمیں مدینہ منورہ کی کھجوروں کا ایک سال کا پورا پھل مل رہا ہم کیوں لڑے حضور نے فرمایا اچھا پہلے مجھے انصار سے پوچھنے تو آپ نے انصار کے سرداروں کو بلایا حضرت سعاد کو بلایا فرمایا میں ایسے بات ہے اس نے کہا کہ رسول اللہ اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر صرف مدینے کے پھل نہیں آپ چاہیں تو باغ بھی دے دیں ایک اگر یہ اللہ کا حکم بھی نہیں ہے لیکن آپ کا حکم ہے پھر بھی حاضر ہے اور اگر یہ اللہ کا حکم بھی نہیں آپ کا حکم بھی نہیں مجرد ایک مشورہ ہے ایک جنگی چال ہے تو پہلے آپ ہمیں بترائیں کہ مشہ کیا حضور باغ نے فرمایا کہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ میرا ہو بات ایک مقید ہے, ایک مقیدۂ حرف بھی ہے ایک جنگ کی چال ہے ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کو تقسیم کریں پھاڑے انہوں نے کہا حضور تو پھر بات سن لیں یہ تم نے حسن بھی بیٹھے اس نے کہا سنو یا ہم مٹی میں مل جائیں گے مر جائیں گے لیکن مدینے کی ایک کھجور بھی کافر کو نہیں دیں گے سارے سال کا فصل لینے کی امید میں بیٹھے ہم ایک کھجور بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں جاؤ تم بھی حملہ کرو کافروں کے ساتھ کیا ہو گیا ہم مر جائیں شہید ہو جائے ہم اتنی دب جائیں کہ اب کافروں کو ہم خراج دیں اب کافروں کو ہم اپنے فصل پیش کریں یا نہیں حضور نے فرمایا دیکھو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر انسار مان گئے کیونکہ انسار راضی نہیں ہے لہٰذا تمہارا ہمارا معاہدہ کوئی نہیں کہا جی ٹھیک ہے پھر ہم لڑیں گے لڑو اسی اصنا میں کافروں نے ایک ابو سفیان نے ایک اور پروگرام خود نے کہا ایسا کرو کہ یہ یہودی جو ہیں نا ان کا تو ابھی تک کوئی پتہ چل نہیں رہا وہ حملہ ادھر سے کرتے نہیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں راستہ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن آخر اب تین چار ہزار آدمی کا ادھر سے عبور کرنا تو آخر مسلمانوں کا بھی تو آدمی پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کوئی آسان بات دلیں تو ادھر نے کہا ایسا کرو کہ پوری خندق پہ بک وقت حملہ کرو یہ جو ہے نا کہ کوئی ادھر سے کرے ایک آدمی دو آدمی مقابلہ کرے نہیں بالکل گھوڑے تیار کر جن کے پاس اچھے اچھے گھوڑے ہیں اور پوری خندق پہ ہم نے ایک ہی وقت میں حملہ کرنا ہے تاکہ ان میں چلو ہم ادھے بھی اندر چلے گئے عبور کر گئے تو پھر تو جنگ ہم جیت گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا سرکاریں دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب اتنی اتنی ٹولیاں بناؤ اور پوری خندک پہ پہرا دو اور ان سب کی فرمایا نگرانی جو ہے میں اللہ کا نبی خود کروں کہ بھی ہلنا نہیں ہے تیروں کی باڑ پہ رکھ لینا ہے کسی دشمن کو اندر نہیں آنے دے. تم اپنے ساتھ اتنے تیر رکھ لو پتھر رکھ لو کہ ایک دفعہ برسات کر دو اگر تیر ختم ہو جائیں تو پتھروں کی برداشت کر دو کہہ دو کہ کوئی دشمن اگر ایک دفعہ ابود کر گیا ان کا پچاس سو آدمی تو پھر مشکل ہو جائے گا تین سو آدمی ہم سارے تو آپ حیران ہوں گے کہ صبح کے بعد یہ لڑائی شروع ہوئی مغرب یہ وہ دن ہے جس میں میرے مدنی پاک کی نمازیں قضا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر نہیں پڑھ سکے مغرب نہیں پڑھ سکے زہر نہیں پڑھ سکے آپ کی نمازیں قضا ہو گئیں صحابہ کی نمازیں قضا ہو گئی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اصل اس حال میں پڑھی کہ سورہ ڈوب رہا تھا اور میں اشاروں سے نماز پڑھ رہا تھا جب مغرب ہو گئی اندھیرا ہو گیا تو دونوں طرف سے جنگ تھم گئی وہ رات کو تھم جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے نوازیں قضا کی تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً آپ کی اثر قضا ہو گئی ہے تو آپ مغرب پڑھنے سے پہلے اثر ہاں اگر آپ مسجد میں گئے اور مغرب کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو پھر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں مغرب پڑھ لیں پھر اصر بعد میں لیکن اگر جماعت خالی نہیں ہوئی ابھی ٹائم ہے تو آپ پہلے اثر پڑھ لیں اور پھر مغرب میں شامل تاکہ آپ کی وہ ترتیب جو ہے وہ نٹ حضور باغ نے پہلے دہر پڑھی پھر عصر پڑھی پھر مغرب پڑھی اور اس کے بعد بیٹھ کے حضور نے دعا کی کہ یا اللہ ان ظالموں نے تیرے نبی کی نوازیں بھی کزا کی میرا اللہ آج ہم اتنے خوف میں ہیں کہ ہم نواز بھی نہیں پڑھ سکے اور اس کے بعد وہ مشہور دعا ہے حضور صلی اللہ کی کہ اللہ مستر اوراتین اللہ مستر اوراتین آمن لو آتینا خف لو آتی اللہم انزل علیہم باسک اللذی لا يرد ممزق اللہ حضور دعا فرما رہے ہیں صحابہ پریشان ہیں اور ایک شخص جس کا نام تھا نعیم ابن مسور یہ کافیوں کا بہت مانا ہوا یہ چھپتے چھپاتے چھپتے چھپاتے چھپتے, چھپتے رات کی تاریخی میں پہنچا اور سیدھا حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ کوئی دل میں خوف نہ کریں کہ میں بری نیت کے ساتھ آئیں اشد اللہ اللہ و ان محمد رسول اللہ میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ مسلمانوں پر جان کی بنی ہوئی ہے معصور ہیں اپنی جان بچا رہے ہیں آج کوئی آدمی اسلام قبول کرے حضور نے فرمایا اچھا نعیم تمہارے اسلام کو اللہ بھی کب فرمائے ہم نے بھی قبول کر لیا ہے اس نے کہا حضور فامور نہیں مجھے حکم دو ہم نے فرمایا نہیں کیا حکم تم ایک آدمی کیا کرو ہم تین سو تھے چلو اب تین سو ایک ہو گئے تو اللہ کے بندے کون سا کوئی پانچا پلٹ گیا جنگ کا تم جو مجھے کہتے ہو حکم دو تو ایک بندے کے اضافہ ہو جانے سے کیا ہو جائے اس نے کہا حضور جنگ تو ایک آدمی بھی لڑ سکتا ہے اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں جنگ لڑ سکتا ہوں میں فرمایا کیا کہہ رہے حضور اب میں چونکہ مسلمان ہو گیا ہوں اور میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اب آپ کا کلمہ پڑ چکا آپ کو نبی مان چکا آپ کی شان میں گستاخی کیسے کروں اگر ان دو چیزوں کی مجھے آپ اجازت دے دیں نا تو میں جنگ لڑ سکتا ہوں اکیلا بھی انہوں نے فرمایا کہ جنگ میں تو جائز ہے ہر وہ خدا تو جنگ تو ہے ہی دھوکھا تو نے کہا حضور اگر اجازت ہے نا تو میرے اسلام کا اعلان بھی نہ کریں ابھی مجھے کسی کو پتہ نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں ابھی کسی بندے کو پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا میرے اسلام کو آپ رات میں رکھیں مجھے جانے دیں انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو میں ایک دن کے بعد آپ کو اچھی خبر دوں گا اس نے فرمایا نہیں تم کیا کرو گے انہوں نے کہا حادثی واضح مجھ پہ چھوڑ نہیں وہاں سے چھپتا چھپتا تھا اس نے کہا کہ پہلے ابو سفیان کے پاس جانے کے بجائے بنو قرید میں جاؤ اتنا طرف قریب تھی وہ سیدھا جناب بنو قریدا کے پاس پہنچا رات کی تاریکی میں آواز دی تو کاب نے ان کے سردار نے اس کو بلا لیا اس نے کہا تم جانتے ہو میں کون اس نے کہا نہیں اپنے کہا تم جانتے ہو میرا حضور کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی ہے کہا کہ بھیا باقی آپ تو حضور کے دشمن ہیں نے کہا یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تمہارے ساتھ ایک تعلق ہے اور میرے تمہارے ساتھ کچھ احسانات ہیں انہوں نے کہا ہاں، یہ بھی مان بھائی تم بھی تو سردار ہو آپ تمہارے احسان ہیں تو کیا ہوا ہم بھی سردار ہیں ایک دوسرے پہ ہوتے رہتے انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ میں آج رات کی تاریخی میں کیوں آیا ہوں نہیں, یہ تو پتا اتنے کہا میں تمہاری خیر خائی کے لیے آیا ہوں لیکن اس بات کو اپنے پیٹ میں رکھنا کہا کیا اتنے کہا دیکھو پینتالیس دن ہو گئے محاصرے کو پینتالیس دن میں ہم مسلمانوں کا ایک بندہ نہیں مار سکے وہ ہمارے چار مار چکے ابو سفیان اور اس کی فوج میں بالکل اپنا دل ہار گئے اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں واپس جانے کا اور وہ بھاگنا چاہتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں کہ ادھر سے حملہ کرو وہ مروانا چاہتے ہیں اور یہ جنگ ہار گئے وہ تو بکے چلے جائیں گے ان کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا بنو گطفان چلے جائیں گے اپنے کپائل میں تمہیں تو مسلمان نہیں جھوڑ دے تمہارے قبیلے لگو تمہارے تو بوٹی بوٹی کر دیں گے مسلمان کہ تم نے رداری کی ہے نا اور تم مدینے کے رہنے والے ہو تم کہاں بھاگو گے بدبخت بنو ندیو کا آشر دیکھ لیا تھا اس نے کہا یہ میں کیسے مان لوں کہ ابو سفیان بھاگ رہا ہے وہ تو مکے سے رشکر نہیں کیا اسے کہا دیکھو میری یہ خیر خائی ہے مانو نہ مانو لیکن میری بات کسی کو نہ کرنا راز دل میں رکھنا نہیں ماننا بالکل نہ ماننا میں تمہاری یہ خیر خائی کے لیے بات کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ جائے غور کرنا اس پر اگر نہ سمجھ میں آ تو بس بات کو پھینک دینا انہوں نے کہا بتاؤ انہوں نے کہا ابو سفیان کے پاس وفد بھیجو ان کو کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نبی سے لڑنا ہے مجھے پتا لگا ہے تم بھاگ رہے ہو اگر لڑنا ہے تو اپنے دس سردار بھیجو ہمارے پاس وہ ہمارے قبائل کے ساتھ مل کے حضور پہ حملہ کریں گے تاکہ اگر تم بھاگو تو ہم ان دس کو تو پکڑ لیں اور ہماری تسلی ہو جائے انہوں نے کہا اس نے کہا اگر اس نے کہا وہ دس آدمی نہ بھیجے تو سمجھ لینا وہ تمہیں مروانا چاہتا ہے اور اگر دس آدمی بھیج دے تو اس سفیان سچا پھر ٹھیک ہے تم حملہ کرو حضور پر ادھر سے ہم کریں گے ادھر سے تم کرو کروا ٹھیک ہے انہوں نے کہا بس اس بات کو دل میں رکھنا اس نے کہا یار آج تم رہو انہوں نے کہا خدا کے بندے میں چپکے آیا ہوں کل کی بات کرو رات کیسے رہوں صبح دن میں کیسے نکلوں میں تو ڈاٹا مار کے نکلا وہاں سے نکلتا نکلتا نکلتا دوسرا راستہ طے کرتا ہوا ابو سفیان کے پاس آ گیا السلام علیکم انہوں نے کہا نہیں میرے مسعود ہو اسے کہا انہوں نے کہا یا ابا تعلم باسفیان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے ساتھ میری دشمنی کا تمہیں پتا ہے انہوں نے کہا نام کون انکار کر سکتا ہے تم تو ہمارے بھائی ہو تم تو دشمن ہو انہوں نے کہا بھائی ایک بات ہے لیکن راز کی سب لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتا انہوں نے کہا اچھا علیحدہ ہو گیا اس نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ بنو قریدا جو ہے نا وہ ڈر گئے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا سچا نبی ہے کہ جس کے پاس تین سو بندہ ہے اور دس ہزار بندہ اس میں حملہ نہیں کر پا رہا پینتالیس دن ہو گئے اور دس ہزار آدمی تین سو والوں کا ایک بندہ نہیں مار سکے تین سو والے دس ہزار کے پانچ مار چکے ہیں سردار تو وہ ڈر گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو اس سے لڑنا جو ہے بہت مشکل ہے اب وہ حضور کو انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ جی ہم اپنے معاہدہ جو آپ کے ساتھ تھا نا ہمارا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں اس معاہدے پہ ہم قائم رہنا چاہتے ہیں ہم کوئی غداری نہیں کریں گے اور اگر آپ کا اعتبار نہیں آتا نا تو ہم کفار قریش کے دس سردار منگوا کے قتل کر کے ان کے سر آپ کو پیش کرتے ہیں اگر ہم دس سرداروں کو قتل کرا کے ان کے سر آپ کی خدمت پہ بھیج دیں پھر تو آپ اعتبار کریں گے نا ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور قریش کے دشمن ہیں اگر نہ بھیجیں تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی غدار ہیں اس نے کہا اچھا یہ بات کوئی اس نے کہا دیکھو بات سنو زیادہ گرمی کھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہودی آپ سے دس بندے مانگے کہ بھائی ہمارے پاس آپ نے دس بندے بھیجو تو پھر سمجھ لینا کہ میری رپورٹ صحیح ہے اگر وہ آپ سے دس بندوں کا مطالبہ نہ کریں تو پھر میری اطلاع غلط ہے پھر یہ بات باہر نہیں نکالنی کسی کو چونکہ مجھے بھی تو کسی نے بتائی ہے اس کہا ٹھیک اب جناب اب صبح کو ابو سفیان نے جب اپنا آدمی بھیجا کہ بھائی تین دن ہو گئے ہم کہتے ہیں روز حملہ کرو تم حملہ نہیں کرتے کیا بات ہے انہوں نے کہا ابو سفیان ہمیں پتہ چل گیا ہے تم ہمیں مراؤ کہ ہم حملہ کر دیں گے تم ادھر سے حملہ نہیں کرو گے کیونکہ آخر حضور بھی تو قریشی ہیں نا لاکھ تمہاری جنگیں ہو جائیں دیکھو نا پہلے تم عہد میں آئے لڑے کیا ودی نے بھی حملہ کیوں نہیں کیا اور جب تم حضور پاک بدر پہنچے تو تم نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ لڑائی نہ کرو واپس آ جاؤ جب کافلا مکہ آ گیا ہے لڑائی کی کیا ضرورت ہے تمہارے اندر کچھ کھوٹ ہے اس لیے آپ اپنے دس سردار بھیجیں جو ہمارے پاس رہیں گے پھر ہم حملہ ابو سفیان نے کہا ہاں سادہ کا نہیں اپنے مسیار نہیں مسود کی بات سچی اس نے ٹھیک ہے یہ بدبخت ہم سے دس آدمی مانگ رہے ہیں کہ وہ قتل کر کے حضور کو پیش کرنا چاہتے ہیں اسلو کے لیے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک دس آدمی مانگتے کہا مانگتے انہوں نے کہا اچھا پھر میں آ کر اپنی قوم سے مشورہ کر کے جواب دوں گا جلدی تو میں جواب نہیں دے سکتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے مشورہ کر لو لیکن اگر دس آدمی نہیں بھیجو گے تو ہم حملہ نہیں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشا کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں اندھیرے میں سوچ رہے ہیں کہ بھائی نعیم اب نے نے جو کہا تھا کیا ہوا تو نعیم میرے مسکوت جو ہے چھپتے چھپاتے چھپاتے چھپتے چھپاتے, چھپاتے آ گیا اس نے کہا حضور اب مجھے ظاہر نہیں کرنا لیکن انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کرے گا اب یہودی اور قریش مل کر آپ سے نہیں لڑتے ان دونوں کو میں نے توڑ دیا حضور نے فرمایا وہ کیسے اس نے پھر سارا قصہ سنا ہے فرمایا نعیم تم تو اکیلے آدمی جنگ لڑیں گے کہ حادر میں نے تو کہا تھا کہ میں ایک بندہ بھی لڑ سکتا ہوں آپ فکر نہ کریں آپ ان کا اعتبار ٹوٹ چکا ہے وہ دس آدمی مانگ رہے ہیں وہ دس آدمی نہیں دیتے اور دونوں متفق ہو کر تو حملہ کرتے ہیں اب یہ بتا البتہ ہو سکتا ہے کہ قریش اکیلے بھی لڑے حملہ کر لیکن وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے بنو قرآن خود نے فرمایا چلو اچھا ایک طرف سے تو ہم مطمئن ہوئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے بینیاتی نی بخبر القوم صحابہ میں سے کوئی آدمی ہے جو جائے اور اس لشکر میں دشمن کے لشکر میں جائے اندر داخل ہو پتہ کرے کہ اب یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں نعیم کی بات سے اب کیا سوچ رہے ہیں ابو سفیان؟ ہے جو قوم کی خبر لے کے کی جنت کا محمد مدنی ذمہ داری لیتا ہے صحابہ میں سے کوئی کوئی ہمت نہیں کرتا اب اتنا روب ہے ایسا دس ہزار کا لشکر ہے اور رات اتنی ٹھنڈی اتنی شدید ہے کہ حضرت عضیفہ فرماتے ہیں شدید شدید البرد شدید الخوف شدید الریح کہ اس رات میں یہ چار چیزیں جمع ہو گئی تھیں کہ ٹھنڈی بھی سخت ہوا بھی سخت ڈر بھی سخت اور اندھیرا بھی سخت تو تین دفعہ کہنے کے بعد بھی جب کوئی نہ اٹھا تو حضرت ادیفہ کہتے ہیں کہ میں ویسے اٹھنے لگا کہ میرے پیر میں مؤچ آئی ہوئی تھی میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا تھا سو نے سمجھا کہ شاید میں کڑا ہو گیا ہوں تو آپ نے فر میں چیک حضا اٹھو تم اٹھو میں کہا کیا کر سکتا انکار تو نہیں کر سکتا تھا لیکن میری تو وہ انجار نکل گئی کہ سردی میں تو ابھی باہر نکل کے ویسے مر جاؤں گا خبر کیا لے آؤں خبر لانے کی قوت تو تب ہوگی میں تو حضور کے خیمے میں بیٹھا ہوا ایسے ایسے کام رہا ہوں دانت میرے بج رہے ہیں خیمے سے باہر نکلتے ہوئے تو میں ختم ہو جاؤں گا حضور نے فرمایا پسا بھی آزیفہ لا کے خبردار کوئی قدم نہیں اٹھانا جب تک کہ مجھے خبر نہ ان کا نام یا رسول اللہ کہتے ہیں جب میں جوئی خیمے سے نکلا کہ انفیل ہمامام مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرے اللہ نے ایسے انظام کر دیا کہ گویا میں حمام کی گرمی بیٹھا ہوں کوئی سردی نہیں کوئی ہوا نہیں کچھ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک نشید ہو گیا اور اسی حفاظت کے ساتھ میں چلتا چلتا چلتا چونکہ شدید اندھیرا تھا وغیرہ میں اپنے خندق میں اترا خندق عبور کی دشمن میں جناب اس مقام پہ, پہ پہنچ گیا جہاں ابو سفیان آگ جل رہی تھی آگ سیکنے پہ بیٹھا ہوا تھا اور سارے سرداروں کو جمع کر رہا تھا علیکم یا قریش اللہ یا قریش ریش یا قریش دوڑ کے آؤ دوڑ کے آؤ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہتا ہے کہ اس کی پشت میری طرف تھی میرے پاس اتنا اچھا موقع تھا آج دشمن کی قوت کو توڑنے کا میں نے تیر کمان پہ چڑھایا کہ چلو باقی مقابلے تو ہوتے رہیں گے پھر ابو سفیان کو تو ختم کرو اگر ابو سفیان اپنے کیمپ میں مارا جاتا ہے تو بالکل ایش جمال ساتھ کب لڑیں گے وہ تو اور ڈر جائیں گے نا کہ ہمارے گھر میں آ کر ہمارے سردار کو مار دیا لیکن حتیٰ زکر تو قول رسول اللہ مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ حزیف خبردار کوئی کام نہیں کرنا صرف خبر لانی ہے جب تک میں کہتا ہے کہ اتنا بڑا موقع لیکن اطاعت رسول سب سے بڑا میں واپس خبر لے کے ابو سفیان نے کہا بھائی بات سنو حالات یہ ہو گئے ہیں یہودیوں نے غداری کر لی ہے اور ٹھنڈ میں کھا رہی ہیں اور حضیفہ کہتا ہے اور حذیفہ کہتے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ خیمے اڑ رہے ہیں دیگیں اڑ رہی ہیں جانور اڑ رہے ہیں ابو سفیان نے کہا ملوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کی بدو لگ گئی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے بھاگو تو سب نے کہا کہ ار رہیل بالکل اچھی بات ہے تیاری کرو بھاگو نے کہا دیکھا, دیکھا نہیں ہے کہ گھوڑے اڑ رہے ہیں جانور اڑ رہے ہیں اونٹ اڑ اڑ کے ادھر پڑ رہے ہیں خیمے ہمارے اوڑھے کون مقابلہ کرے گا بھائی اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے بھائی آخر ہوا کے ساتھ کون لڑے تو کہتے ہیں کہ میں جلدی سے واپس آیا میں جب آیا تو دیکھا کہ حضور نواز پڑھ رہے ہیں حضور پہ کپڑا ہے اور چوں ہی میں حضور کے خیمے میں داخل ہوا تو وہی یہ سردی نے پھر پکڑ لیا وہ تو وہاں تک تھی یہاں تک تو حضور کا حکم تھا رہا کہ جاؤ اور خبر لے آؤ میں چلا گیا مطمئن کوئی سردی نہیں واپس آیا کوئی سردی نہیں خیمے میں داخل ہوتا گیا سردی شروع پھر اپنی طبیعی حالت پہ آ گیا تو حضور نے اشارہ کیا کہ میرے قریب آ جاؤ تو میں قریب آ کے بیٹھا حضور نے اپنا کپڑا جو تھا آدھا میرے اوپر ڈال دیا اور میں وہی حضور کا کپڑا لپیٹ کے بیٹھ گیا حضور نماز ہیں حضور نماز سے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہاں بتلا خبر کیا ہے میں نے عرض کیا حضور خبر بالکل الحمدللہ خیر ہے ابو سفیان ایسے کہہ رہا تھا معلوم یہی ہوتا ہے کہ اب ان کے پاؤں نہیں ٹکتے بھاگ حضور نے فرمایا ان اللہ استجاب دعوتنا اللہ نے ہماری دعا سنی اور جناب جب صبح کا تارا چمکا پاؤ پھوٹی سورج نکلا دیکھے تو وہاں تو قریش ہے نہ قریش کا کوئی لشکر ہے نواں جناب کوئی چیز ہے ان کے تو وہ تو راتوں رات بس صبح ہونے سے پہلے پہلے مدینے سے بھاگ گئے جو اڑ گئے اڑ گئے جو مال مل گیا مل گیا جو خیمے چھوڑ گئے چھوڑ گئے کسی کے جانور چھوڑ گئے اور بھاگ گئے میدان صاف ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر مدین منورہ میں تشریف لے آئے اور آپ اپنے گھر میں جانے کے بعد آپ نے غسل کا ارادہ فرمایا کہ میں غسل کر لوں ابھی آپ غسل فرما رہے تھے کہ صحابی کہتے ہیں کہ دہیا قلبی کو ہم نے دیکھا حضور کے صحابی تھے کہ وہ حضور کے گھر دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں لگا اتنی دیر میں حضور حمام سے آئے اور دہیا سامنے تھا لیکن جب حضور قریب آئے تو دیکھا وہ اور دہیا کی شکل میں ہم نے کہا ابھی تک فرشتوں نے تیار کریں اللہ کا حکم ہے کہ بنی قریطہ پر فوراً چلو قریش تو بھاگ گئے کہ یہ جو گھر کا دشمن بیٹھا ہوا ہے فوراً محاصرہ کریں اور جار صحابہ ہیں ہم نے دیکھا کہ دہیا جا رہے ہیں جاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے ایک اور امتحان پیدا ہو گیا کہ راستے میں اصر کا وقت آ گیا اب کچھ سابق کہیں کہ نماز پڑھو اور کچھ سابق کہیں کہ نہیں حضور نے فرمایا ہے کہ نماز تو نہیں پڑھنی اللہ بنی قریدا بعد نے کہا اللہ کے بندے اللہ ترسل اللہ فی بنی قریدا کا معنی یہ تھا کہ بھی جلدی کرو وہاں پہنچو یہ مانا تھوڑا ہے کہ راستے میں نماز بھی آ جائے اتنی پڑھنی تو بعد نے راستے میں نماز پڑھ لی اور کچھ صحابہ نے نماز وہاں بنی قریدا میں جا کے پڑی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حاک رسول،, رسول اللہ تو آپ نے فرمایا قلعہ ہوماحق ان دونوں نے حق پر عمل کیا ہے کوئی بات نہیں یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ائمہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر دو ائمہ فقہ کا اختلاف ہے تو مشتحدین کا اختلاف ہے کسی ایک جانب کو ہم من کر نہیں کہ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ماں بونیفا کا قول پسند ہے ہم اس میں عمل کر رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے کا قول غلط ہے اس کو منڈ کر نہیں کہہ سکتے کیوں اتحاد تو اس نے بھی کیا چاہے وہ خطا پر بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریدا کا جا کر محاصرہ کیا اور ان سب نے حصن میں قلعے میں بند ہو گئے اور ان کے پاس چونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ اگر ایک سال تک بھی محاصرہ جاری رہے ہمیں تو غم ہے ہی نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے کھانا پینا اسباب سب مکمل تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی لبابا ایک صحابی تھے وہ ان کا بھی کسی زمانے میں بڑی قریرہ کے ساتھ تعلق تھا تو وہ جب ادھر سے گزرنے لگے تو ان کے ایک سردار نے بلا کے پوچھا کہ ابیلو بابا ہمیں بتاؤ تو صحیح اگر محاصرہ جو ہے حضور کا اور حضور کہتے ہیں کہ قلعے سے نکلو اگر ہم قلعے سے نکل آئے تو حضور کیا فیصلہ کریں گے ابی لو بابا کہتے ہیں کہ اتفاق سے اچانک بے ساختہ میں نے یوں اشارہ کیا ان کو کہ حضور قتل کریں گے تو وہ چھوڑیں گے اس کے فوراً بعد مجھے خیال ہے کہ نیخ اللہ رسول وہ میں نے کیا کیا میں نے تو خیالت کی اللہ اکبر اللہ رسول کا راز میں نے کھول دیا۔ میں شرم سے وازے بھاگا سیدھا مسجد نبوی میں آیا اپنی بیوی بی کو بلایا میں نے کہا کہ مجھے اس مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ اسی لیے اس تبا نے ابی لبابہ آج بھی مدینے منورہ میں مریاض الجنہ کے ٹکڑے میں وہ ایک ستون ہے جس پہ لکھا ہے ابی لبابہ۔ اسی کے ساتھ حضرت نے اپنے آپ ہاں کو بندوا دیا۔ زندگی بات باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔ دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں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 نہ انہیں کو گھر کا غم تھا اصل میں تو وہ چاہتے رہے دوں نہ فرار آگے کسی طرح ہم بھاگ جائیں حالانکہ پلؤ دکھ لتا ہم نقطار اگر چاروں طرف بھی ان پر ایسے لوگ اور فوجی اور حبراہور داخل ہو جاتے سمسل الفتنا پھر ان سے یہ لیے متب کیا جاتا کہ تم کافر ہو جاؤ فوراً آ جاتے اب اسلام کے لیے بلایا جا رہا ہے تو اب بانے بنا رہے ہیں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 تو حضوائے خندق کے بعد جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور کفار کو اللہ تبارک و تعالی نے ہوا سے تباہ پر بات کر دیا ان کے خیمے اڑ گئے جانور اڑ گئے دیگیں اڑ گئیں سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ اور یہ اتنی بری شکست تھی کہ دس ہزار کا لشکر پینتالیس دن تک محاصرہ کر کے بیٹھا رہے دس ہزار آدمی کا پینتالیس دن کا خرچہ اور وہ بھی فوج کا خرچہ کھانا پینا مساریف جانور ان کے گاس اور پینتالیس دن میں کچھ بھی حاصل نہ کرے اور ناکام نہ مراد ہو کے لوٹ جائے کچھ بھی پل لے پڑے اس سے بڑی حدیبت کیا اسی لیے جب وہ ناکام لوٹے تھے تو وہ ایک جملہ ہے جو میرے آکا نامدار دار سرکار دو جہاں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 یہ کوئی معمولی شکست تو نہیں تو جنگ خندق میں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ عجیب عظیم جنگ ہے لیکن اس میں دیکھیں کہ ساری جنگ میں مسلمانوں کے بھی صرف پانچ آدمی شہید ہوئے اور کافروں کے تین آدمی مرے یعنی اتنا بڑا توم اتنا بڑا عذاب کا کٹ لیکن نقصان صرف اتنا تھا جو جانی نقصان سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے کیونکہ پینتالیس دن تک آپ نے خندق کے کنارے پہ گزارا تھا تو آپ نے آتے ہوئے فوراں غسل فرمایا تاکہ کہ کچھ تھکان اترے کچھ میل اترے گرد و غبار اور پھر اتنی بڑا طوفان اتنی بڑی ہوا چلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرما کے باہر نکلے تو آپ کے ایک صحابی تھے دہ یا کل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 میں موجود ہے کہ ایک دن سرکار دو جہاں سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے وہ آگے پاک سے کھیلا کرتے تھے تو وہ جب دوڑتے ہوئے آئے تو انہوں نے پکڑ لیا اور کہ بھی ہمارے لیے وہ کہوا اور کھجور اور مٹھائی کدھر ہے کیونکہ حضرت دہیا ان کے لیے کچھ ہلاتے تھے, تھے تھوڑی تھوڑی چیزیں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 اللہ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قرہ کا معاصرہ کیا یہودیوں کے یہاں مدینہ منورہ میں بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ تین تھے بنی کہ اور بنی نذیر اور بنی قریس اب ان میں سے صرف یہ بنی قریدہ باقی ان پہلے دو قبائل کا اجلاع کر دیا گیا تھا ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور وہ خیبر چلے گئے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 اگر بنی قريدہ اپنے آدمی بھیج کے مسلمان بچوں اور عورتوں پر حملہ کرنے کے ليے جاسوس نہ بھیجتے اگر بنی قريدہ جو تھے وہ ہوئے كے اپنے اختب کے ساتھ سودا بادی کر کے حضور کے جنوب کا دروازہ نہ کھول دیتے تو مسلمان تو مطمئن تھے آگے خندق تھى اور تین حصے مطمئن تھے سب سے بڑی غداری ان كى اور دوسرا یہ بھی اللہ کو منظور تھا کہ بھی ان کی قوت کو تو ہمیشہ کے ليے کچل دیا جائے نہیں یہ پھر ہمارے ليے خطرہ نہ بنے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 تم دونوں نے کوئی غلطی نہیں کی جنہوں نے اپنے وقت پہ نماز پڑھی انہوں نے بھی اچھے اور جنہوں نے میرے الفاظ کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے آخر میں جا کے نماز بنی کرا میں پڑھی انہیں بھی اچھے یہ تو فہم کا اختلاف ہے یعنی سوچنے کا اختلاف ہے مقصود تو دونوں کی اطاعت تو اسی لیے ہمیشہ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جس مسئلے میں مثلاً ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ایک رائے ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی ایک رائے تو اس میں محدسین کا علماء امت کا جبہور کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ جس کے جس امام کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اس کے کال پہ عمل کریں لیکن دوسرے امام کے قول کو منکر نہ سمجھیں کہ وہ جو ہے نوزب باللہ گناہ ہے اور وہ خالب قرآن و سنت ہے اس کو آپ منکر نہیں کہیں آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے مجھے امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول میں زیادہ وزن لگتا ہے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 بعض احمان عبداللہ ابن مسعود والی حدیث کو لے لیا بعض ابن عباس والی حدیث کو لے لیا دونوں حق پر ہیں ان میں اختلاف کون سا ہے اب ایک آدمی نماز کے بعد دعا مانگتا ہے اللہ منی فننو لائے لانتا اور ایک آدمی یہ دعا نہیں مانگتا وہ کہابت مغرب وہ بھی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 اس کے بعد وہ کہتے ہیں بس میں بھاگا اب میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں سرکار کے سامنے جا سکوں کہ اتنی غلطی ہو گئی تو حضور کے سامنے کیسے جاؤں یہ تو ہم بہادر ہیں نا کہ ساری نافربانیاں کر کے پھر بھی ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ جی اس دفعہ روزۂ مبارک پہ گئے نا جی تو بالکل جی گویا کہ ہمیں زیارت ہی ہو گئی اس دفعہ جی مدینے کی حاضری ماشاء اللہ بس جی کمال ہو گیا جی بس میں کو سویا ہوا تھا اور یہ ہو گیا بتایا بس کی بات جن کو ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ بتایا نہیں کر اور جو بتائے طے ہیں نا سمجھ لو ہوتی نہیں ایک بات ہمیشہ یاد ہوں جو برتن خالی ہو نا وہی بچتا ہے تو بہرحال ابھی بابا آئے سیدھے مسجد کے دن ابھی میں اپنی بیوی کو بلایا کہا کہ رسی لے آؤ بھوی ہے رسی لے کیا کروں نے کہا مجھے ستون کے ساتھ باندھ دو میں مجھے رہا دیکھو نواز کے وقت مجھے کھول دیا کرو کیونکہ نواز تو میں نے پڑھنی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 اب تو جو فیصلہ ہوگا پھر اللہ فرمائیں گے ہم تو نہیں دقل دے سکتے تو اسی اسنا میں ایک یہودیوں میں تھا کاب نے اسعد وہ ان کا بڑا فہم پہم بلا اس نے تمام یہودیوں کو وہی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 اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ سچا نبی اور خاتم الانبیاء ہیں آخری نبی جب یہ بات جانتے ہو تو زد میں آگے کیوں اڑے ہوئے خام خاص کرنے کی کیا ضرورت ہے اعلان کرو مسلمان ہو جو بات ختم ہو ہمیشہ کے مسئلہ ختم کرو انہوں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے تم دوسری بات دو انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو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 تیسری جو تمہاری تجوید ہے کہ لہلت شبد میں حملہ کر دیں اور اسی شبد کی وجہ سے تو ہم خنزیر اور بندر بنے تھے یہی سبت کی نافرمانی تو کی تھی نا ہمارے باپ دادا نے اور اللہ نے ان پر عذاب بھیجا کہ ان کو کردا خنازیر بنا دی اب آپ کہتے ہیں ہم پھر غلطی کریں پھر اور خدا کا کہ آئے ہم پر پہلے تو ایک بھگتا ہوا ہے کہ آج تک ہمارے گلے سے وہ نہیں نکلا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 ایسا تیار کیا کہ ابھی میرے دستے میں وہی آدمی شامل ہوگی یا تو آج ہم نے بالکل شہید ہو جانا ہے ہماری لاشیں واپس آئیں گی اور یا کسی بھی شکل میں ہم نے دروازہ توڑ کے قلعے کے, کے اندر داخل ہو جانا ہے کوئی دنیا کی جو طاقت آئے کر اب چونکہ آنا جانا تو قریب کی بات تھی باتیں تو اڑتے اڑتے پہنچ جاتی ہے نہ آ کر یہودیوں کی بھی یہ بات پہنچ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخری یہودیوں تم کس کا فیصلے پہ اترو گے انہوں نے کہا جی اگر حضرت سعد حکم دے تو ہم اترابعے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو غزب خندق کے موقع پر تیر لگا تھا اور خدا کی شان دیکھے کہ حضرت سعد جا رہے تھے وہ زیرہ پہنی ہوئی تھی اور سینے میں ایک جگہ جو تھی وہ خالی تھی زیرا کی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 پھر حضور نے ح کو مدی بھیج دیا تھا کہ مسجد نبی میں ان کو بھیج دیتا کہ وہاں علاج ہو وہاں تہ مالداری خون اتنا نکل گیا ہے کمزور ہے اب حضرت علی نے جب ادھر سے تیاری کی تو کہا کہ ننظر اللہ حکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلاص خلاص ہم آپ کے حکم پر اترتے اور دروازے کھول دیے نکلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک اب جب انہوں نے دروازے کھول دیے اور جب نکل آئے تو قبیلہ اوس کیونکہ یہ دو قبیلے تھے مدینے میں بڑے ایک اوس خدرت خزرت جو تھے وہ بنو نذیر کے حلفات تھے اور اوس جو تھے یہ بنی قریدا کے حلفات ہے تو بنی نذیر کو جو پناہ ملی تھی حضور نے معافی دی کہ اچھا بھی چلے جائیں ان کو قتل نہیں کریں گے تو انہیں خدرج کی وجہ سے انہوں نے کہا حضور ہمارے موالی ہیں ہمارے حلیف ہیں ان کے ساتھ رعایت کریں اب جب یہ باہر نکلا ہے تو قبیلہ کے لوگ جو تھے مسلمان انساری وہ بھی آگے نہ کہ آسن, آسن تعلی جیسے آپ نے قدرت کبیلے پر احسان کیا ان کے حلیفوں کو آپ نے چھٹی دے دی وہ چلے گئے خبر تو یہ بھی تو ہمارے حلیف ہیں آپ رعایت کریں ان کو بھی رعایت نہیں بھی چل جائے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے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 تو حضرت ساتھ نے فرمایا کہ ہاں بنو قرآدہ بتاؤ اگر میں تمہارے بارے میں فیصلہ کروں تمہیں قبول ہوگا انہوں نے کہا بھی تم ہمارے حلیف ہو قرآن تمہارا فیصلہ ہمیں قبول کیوں نہیں ہوگا ہم تو تمہارے ہولفا ہیں تو اس نے کہا سب سوچ لوگ سوچ لو کہا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے ایک بھی نہ چھوڑیں اور جتنا ان کا مال ہے وہ مال غنیمت ہے اور جتنی عورتیں بچے غلام سب سب ہیں غلام حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر یا سعد سعد اللہ کی بڑی شان ہے کزئی بکتاب اللہ تو نے تو وہی فیصلہ کیا جو اللہ نے الگ سے فیصلہ کہ ان کو معافی نہیں جا سکتی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 تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر کسی نے ہمارے مسلمان کی جان بچائی تھی تو ہم, ہم تو غداروں کو سزا دینا چاہتے ایک لڑکا تھا رفاع ابن خرے وہ بالغ نہیں تھا اور بڑا خوبصورت بچہ تھا اس کے لیے کچھ مسلمان عورتیں انہوں نے لگیں گی اصل یہ تو بچہ ہے یہ تو بے رہا ابھی بالغ نہیں ہوا اس کی تو ابھی مونچھیں نہیں پھوٹی اس نے تو کوئی لڑائی وڑائی نہیں لڑی ہمارے ساتھ اس کو بھی مہربانی کر کے چھوڑ دیں آپ نے فرمایا اچھا اس کو اچھا خدا کی قدرت ہے جب ان دونوں کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جاتے ہم مسلمان ہوتے ہیں ہمیں کلمہ پڑھوا دیں تو باقی ان کے جتنے آدمی تھے سات سو آدمی ان کو وہاں تہ دیکھ کیا گیا اور ان کو گڑوں میں ڈال دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے اس فیصلے سے دشمنوں پہ ایک ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ مسلمانوں سے جو غداری کرتا ہے پھر اس کا انجام یہ ہے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 فورن جانے کے بعد تم جو ہے بنی تغلب اور فلا فلا قبیلوں پر حملہ کرو ان ظالموں پر جنہوں نے فارغ ارے ہمارے معاہد تھے ہمارے ان کے ساتھ معاہدے تھے لیکن اس کے باوجود وہ دشمن کے ساتھ مل کے مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے تو حضرت محمد ابن مسلمہ ایک ہزار کا لشکر جرار لے کے چلے بڑی لمبی تفصیل ہے اس واقعے کی الگ آگے جب کافروں کو پتا چلا کہ آپ مسلمانوں کا لشکر آ رہے ہیں وہ تو بھاگ گئے وہ تو پہاڑوں میں چھپ گئے ان کو پتا تھا کہ ہم نے بدہدی کی ہے حضور ہمیں سزا دیں گے وہ بھاگ گئے لیکن اللہ نے مہربانی کی کیونکہ تیس ہزار کے قریب تو بھیڑ بکریاں بھی ملی اور کئی سینکڑوں اونٹ ملے وہ محمد ابن سارا مال لے کے واپس آ کہ چلو ان کو اتنی سزا ہی کا چلو بھاگ گئے لڑائی تو نہیں لڑی چلو کم از کم ان کو اور نہیں تو مالی نقصان کو مزاق تو نہیں تیس ہزار بکری ہے قبیلے کی چلی جائے اور مسلمانوں کے لیے اتنی بڑا مال مل رہا ہے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 میری والدہ کی قبر ہے تو آخر بیٹے کو ماں تو یاد آتی اور ف... یہ بھی ساتھ فرمائے تو ربی امی فم علی اللہ سے میں نے اجازت مانگی کہ یا اللہ میں اس جگہ کے بالکل قریب آ ہوں جہاں میری اماں کی قبر ہے تو میں ماں کی قبر پہ جا سکتا ہوں تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی پھر میں نے اجازت مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنی اما کی بخشش مانگنے کی بھی اجازت دے دیں تو اللہ نے فرمایا یہ اجازت کیونکہ وہ تو اسلام آنے سے پہلے فوت ہو گئی وہ تو اسی سب کا ادھیان پہ تو اسی راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے محمد ابن مسلمان علی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کے ساتھ جس راستے سے واپس آ رہے تھے خدا کی شاہ راستے میں دیکھا ایک آدمی سویا ہوا ہے انہوں نے کہا پتہ نہیں ہے کون ہے آگے دیکھا تو ایک دیکھ آدمی کپڑا لے کے سویا انہیں اٹھا کے کون ہے پکڑ لی اتنے کہا بھی میری نہ تمہارے ساتھ لڑائی ہے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 یہ تو ستر ہزار جوانوں کا سردار ہے جس کو تم قیدی بنا کے لے آئے اس نے کہا حضور راستے میں آ گیا آپ نے فرمایا آپ تم چکے قیدی بنا چکے قیدی ہے اس کو مسجد کے دروازے کے قریب جو ہے وہاں قید کر کے باندھ کے رکھو دروازے کے قریب اس کو باندھ کے بٹھا دیا گیا رات گزر گئی حدور صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے فرمایا اس کو روٹی دو پانی دو کھانا دو سب کچھ دو لیکن قیدی ہے چھوڑنا نہیں حدود صلی اللہ علیہ وسلم گدرے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں سواما کیا حال ہے تمہارا تو آپ خیر خیر نے فرمایا اچھا کیا ارادہ ہے تمہارا کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے آج تک یعنی تاریخ میں اور حدیثوں میں اور سیر میں اس کے یعنی جملے لکھے ہوئے ہیں کہ دیکھے سرداروں کی باتیں کیسی ہوتی کہ ان تقتل تقتل الزا دم ان تعفو تعفو ان شاخر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 اب عمرے کے بارے میں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا تم میں عمرہ تک جاؤ اپنا عمرہ پورا کرو حضرت سمامت ابن اصال نے وہاں سے چل پڑے احرام باندہ مکے میں آگئے اب جب مکہ میں آئے تو آپ تو وہ لبائک پڑھ رہے تھے جو حسنبانو کی لبائک ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت رک والمرک لا شریک لک احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر اکیس سماعت فرمائیں